السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری رحمانیہ مزید بورا پیر کراچی الحمد للہ الحمد للہ بھی بھی بھی ونعوذ باللہ من شرور ومن اعمالنا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 ولا خط شیطان گمین صدا خلام تمام قسم کی تعریفات وادہ شریف خال کے کائنات مالک کے ارض و سما کے لیے ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ ولا علیہ واصحب وبارک وسلم ہے وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطحرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات نافذ جا اور جن کے ذریعے پہلے کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا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 مقدس ایام گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے مطابق اور محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے دھوپ اور پیاس میں مبتلا کر کے رب کی خوشنودی رب کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ہمیں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 آج کی دھوپ آج کی سختی آج کی تکلیف آج کی کٹنائی آج کی مصیبت اس لیے برداشت کی جائے کہ قیامت کے دن کی بات کی مصیبتوں سے آدمی بچ جائے آج اس دھوپ کو اور اس کی سختوں کو انسان اس لیے برداشت کرتا ہے کہ اللہ رب الزت آج کی دھوپ کو قیامت کے دن کی اس دھوپ کے لیے سایہ بلا دے جو دھوپ اتنی کڑی اور تیز ہوگی کہ انسانوں کے حواس باختہ ہو جائیں گے اور ماؤ کے پیٹ سے ان کے بچے گر جائیں گے یو م کرنا سکارا وما ہم بے سکارا بلا کنہ عذاب اللہ شدید یو متر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 اور پھر بیٹا بھی وہ جو چھاتی سے مک کے دودھ پینے والا ہو اس کے ساتھ ماں کی محبتوں کا اندازہ نہیں ہوتا اور شیوالیہ نے اپنے قرآن میں کہا کہ وہ دل اتنا سخت ہوگا کہ ماں اپنے بچوں کو اپنی چھاتیوں سے اس طرح نوچ کے پھینک دیں گی جس طرح کے کسی اجنبی چیز کو پھینکا جاتا ہے ب ترنا سے سکارا سزا کلو جاتے ہم نے تھمڑا حاملہ عورتوں کی حمل گر جائیں ب ترنا سکارا لوگ گر رہے ہوں گے بہک رہے ہوں گے دیکھنے والا دیکھے تو سمجھے شاید شراب کے نشے میں مدوش ہے قرآن نے کہا بما ہوں بے شراب کا نشہ نہیں بلا کن عذاب اللہ ہے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 اللہ پانچ گھنٹے کے بچاؤ کے لیے اتنے انتظام پچاس ہزار سال کے لیے کیا انتظام ہے اور پوچھنے والی مومنوں کی ماں ام المومن عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی ابھا کائنات کے امام نے فرمایا فرمایا عائشہ دھوپ سے بچنے کے لیے انسان کے جسم پہ کپڑے کی گجی بھی نہیں ہوگی لوگ مادر زاد نگے ہوں گے آقا سورج کتنی دور ہوگا فرمایا سورج سوانے پر ہوگا سوا ہاتھ پہ لاکھوں میل دور سورج اور اس کی تپش برداشت نہیں ہوتی اور اس دن سورج سوا ہاتھ پہ ہوگا آقا لوگوں کے پاؤں میں کیا ہوگا اللہ اکبر فرمایا ارلا خرلا न जिसम पे कपड़ा होगा न पाओ में जूती होगी जिसम में न कपड़े की धजी होगी न पाओ में जूती होगी न थर पर टोकबी और छाता होगा उम्मुल वो मिनिनी कहती है आका बंदे भी वही होंगे औरतें भी वही होगी छ कंडीशनर लगे हुए थोड़े से बंदे अंदर ज्यादा आगे पंखे चल रहे छत मौजूद कंडीशनर चल रहे لیکن بندوں کی تعداد زیادہ ہوئی اور ان کی ٹھنڈک اثر انداز نہیں ہوتی اس دن آدم سے لے کر قیام قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے آکا عورتیں الگ ہوں گی مرد الگ ہوں گے آقا نے فرمایا نہیں عورتیں بھی وہی ہوں گی مرد بھی وہی ہوں گے آقا عورتیں بھی بڑھانا مرد بھی ننگے کائنات کے امام نے کہا عورتیں بھی بڑھانا مرد بھی ننگے آقا عورتیں تو مارے شرم کے ڈوب مرے کہ مردوں کے ساتھ اکٹھی اور ننگی مرد ان کی طرف دیکھیں گے قرآن نبی پاک نے آج بڑی فرمایا عائشہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت کہاں ہوگی یوم یب میں نہ ہی ہے وہ امھی ہے و بنی ہے لیکن عائشہ ساری کائنا کوپری پڑی ہوئی ہوگی ماں بیٹے کو بھولے ہوئے بیٹا باپ کو بھولے ہوئے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 اس دنیا کی دھوپ کو اور اس دنیا کی پیاس کو اور اس دنیا کی دھوپ کو, کو اور اس دنیا کی گرمی کو برداشت کیا قیامت کا دن ہوگا اور شہلو اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کے رشتے کھڑے ہوں گے رب آواز دے گا میرے پرشتوں یہ ساری کائنات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 یہ راج ہوگا اور فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تیرے لاکھوں کروڑوں و سلام ہو نبی اقدس پر فرمایا سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ آمینار کا لال یتیم مکہ ہوگا فرمایا جب مجھ کو لباس پہنایا جائے گا میں دیکھوں گا کہ ادھر مجھے لباس پہنایا جا رہا ہے ادھر میرے دادے خلیل اللہ کو لباس پہنایا جا رہا ہے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 حدیث میں آیا ہے کہ پسینہ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح کڑاہے میں کھولتا ہوا تیل ابلتا ہے لوگوں کی زبانیں حلقوں سے باہر کے لیے دیکھا گی ایسے عالم میں اشوالا اہو دیکھا میرے پر ان میں وہ بندے بھی ہیں جنہوں نے سخت گرمیوں کے دنوں میں تیس دن کے روزے میرے حکم پہ رکھے گرمیوں کو برداشت کیا سختیوں کو برداشت کیا پیاس کو برداشت کیا اللہ ٹھیک ہے ان میں ایسے بندے بھی ہیں فرمایا ان کو بلاؤ اللہ ان کو لے کے کہاں چلے فرمایا میرے محبوب کے حوض کوثر پہ لے کے جاؤ نبی محترم علیہ السلاط وسلام نے فرمایا آج کی پیاس برداشت کرنے والے حوز کوسر پہ آئیں گے کا کا امام حوض کثر پہ بیٹھا ہوا ہوگا اور بات آئی ہے تو ساری سن لو دائیں ہاتھ صدی اکبر ہوگا بائیں ہاتھ فاروق آزم ہوگا دائیں ہاتھ کون ہوگا سدی اکبر ہوگا اور بائیں ہاتھ کون ہوگا فاروق آزم ہوگا اور سدی کو فاروق کا نہ ماننے والو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 جنہوں نے گرمیوں کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں میری رضا کے لیے روزہ رکھا ان کو لاؤ اللہ کہاں لائیں فرمایا ان کو میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر دو یوم لا اللہ دلہ اہ سنگر سایہ ہوگا تو صرف عرش والے کے عرش کا سایہ ہوگا اور جو اس سائے کے نیچے کھڑا ہو گیا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 جس کی راتوں کا قیام رب کی بارگاہ میں مفید ثابت ہوگا اس لیے کہ بات سمجھنے کی ہے اور آج رمضان کا مبارک دن ہے رمضان خود مبارک پھر یہ دوسرا دھاکہ محفرت کا دھاکہ پھر یہ وقت پھر یہ دن جمعہ کا دن اور یہ پھر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے محمد الرسود اللہ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 کس کی عبادت قبول کس کا روزہ اس کی نجاب کا سبب بننے والا کس کا قیام اسے عرصے الہی کے سائے میں کھڑا کرنے والا کس کی پیاس اسے عہدے کوسر سے پانی پلانے والی سب روزے داروں کی سب دھوپ پیاس برداشت کرنے والوں کی سب قیام کرنے والوں کی نہیں قرآن کہتا ہے نہیں صرف ان کی صرف ان کی جن کے عقیدہ توحید میں کوئی خلل موجود سن لو سارے کام کرے حج کرے جکات دے نماز پڑھے روزہ رکھے رات کو قیام کرے اور پھر بارگاہ ربانی میں تھوڑا سا شرک بھی کر لے تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا قرآن ہائے اللہ تیری قدرت نے قربان کہا یہ روزے یہ حج یہ زکاتے یہ صدقات یہ خیرات ان کی کیا حیثیت ہے نبوت کے مقابلے میں سالت نبوت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں اور اس والے نے نبوتوں کا نام لے کے کہا تھوڑا سا شرک کر لے تو نبوتیں بھی اکارت ہو جائیں رسالتیں بھی ضائع ہو جائیں اور اگر رب کی توحید میں تھوڑے سے خلل سے رسالت بھی کام نہیں آتی تو تیرا روزہ کہاں کام آئے گا تیرا قلم کہاں کام آئے گا سن لے اگر چاہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تیری عبادت کی قیمت پڑے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 پلیز اور پاکیز کی جائے پلیزی نہیں مٹتی پاکیز کی مرچی ایک من دودھ کا مٹکا دس کچرے پیشاب کے کیا مٹا پاکیز کی مٹ گئی پاکیز گی ایک من دودھ کی پاکیز کی مٹ گئی دس کچرے پشاو کی پلیزی غالب با گئی ساری زندگی کے امول اللہ کے لیے مٹ گئے شرک کا لبا گیا قرآن نے کہا لو اشہ لہبے کا نما کر لیا ملون اٹھارہ का کا نام دے کے تھا ابراہیم کا اسماعیل کا اتحاس کا یاقوب کا زلیسا کا سلق کا ادریس کا سکری کا یونس کا ایوب کا سب کا نام لے کے کہا لہو اش رکھو لہ بہ کانویا بلون یہ اٹھارہ کے اٹھارہ جلیل القدر نبی ردی بر شرک ہو جاتا نو بوتے بھی بچ جاتی یہ دو اٹھارہ تھے ان اٹھارہ کے امام کا نام لیا یہ ساتواں پہارا اور یہ چوبیسواں پہارا قرآن ان کے امام کا نام لیا کہا گہا مکہ جس کو میں نے حوضے کوثر کا والی بنایا ہے تو بھی سن لے لشرختہ لایہ بے طرح بلا سکون میل خاصرین تو سید امبیا ہے تو سرورے کونان ہے تو رسول سکلینڈ ہے لیکن اگر تو بھی شرک کا ارتکاب کر لے تو تین چھیل لی جائے گی اللہ ہماری راضے ہمارے روزے ہمارے حج ہماری دکاوٹیں ان کی نبی سید الانبیاء کے مقابلے میں تصویر نہ کیا ہے سن لو روزہ اس کا ہے دھوپ پیاس اس کی ہے راتوں کا قیام اس کا ہے جو کردن اللہ کی بارگاہ میں جھکانا گوا رہا اور سن آج آئے ہو تو سن لو تو کسے کہتے ہیں شرک کس کا نام ہے یہ بھی بات ذہنوں میں بٹھا لو اللہ کے بدل سے ممبر پہ کھڑا ہوں تم آج بھی گواہ رہنا قیامت کے دن بھی گواہ رہنا جس آدمی نے روزے میں خلل ہو گیا نظر کی آواز بھی زبان کی لفظت دل کے خیالات میں فدور دماغ کے افکار میں خلل آ گیا ہے تاریاں ہو گئی نہیں پلا خدا کے کرم سے, سے، پوچھ داخت پر دوسرے نہیں مارے گا سیدھا جنت میں جا کے ساتھ لے گا انشاءاللہ شاء اللہ بدل روزے تیس نہیں رکھے تین سو ساٹھ رکھے ساری زندگی روزے رکھتا رہا ذرا گردن رضا اللہ کی بارگاہ میں جھکا جکا لی قرآن کہتا ہے اس کے لیے تعمیر نہیں رکھا جائے گا کیونکہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی موجود ہے قرآن ابھی بتلاؤں گا قرآن اور شرط کہتے ہیں کتنا کاہیز کتنے کہتے یہ تو ہمیں پتا چل گیا توحید کے بغیر چھٹکارا نہیں اور اس صرف اپنا کے گزارا نہیں لیکن توحید کیا ہے اور صرف کیا ہے توحید محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان رس اللہ کہتے یا رسول اللہ تیری باپ دروازے پہ آیا کہتے ہیں اتنے بڑا دروازہ تو کسی طرح نہیں راج ناتھ میں اتنے بڑا دروازہ کیا پیر اور کیا پطیر کیا درمیش اور کیا سوتی کیا گلی اور کیا سبق ان سب کو اگر عزت ملی ہے تو نبی کے نام سے ملی ہے لیکن وہی ولی کی بات نہیں نبی کو جا کے کہہ دیا اللہ کے رسول میں تیرے در کا پتی آیا میری جھولی بھر دے میری فریاد پوری میری مدد کر دے قرآن اے اے اے اے اے اے اے اے قرآن کیا کہتا کہا اور نبی کا ہی مانگا تو رب کی تو کا انتخاب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ رب تو نہیں دے سکتا نبی دے گا اور تیرا بوڑا کئی ڈوب پڑا کیونکہ تم نے شرک کا انتخاب کیا کہ جس سے مانگ رہا ہے اس نے کیا کہا اضا سا سستا ب عزت کا فسٹ ٹائم بنداؤ اے میرے صحابی جب سوال کرو تو رب سے کرو جب مدد مانگو تو رب سے مانگو سوال کرنا بھی غیر اللہ سے جائز ہے اور مدد مانگنا بھی غیر اللہ سے جائز ہے لوگوں نے صرف یہ سمجھا ہوا ہے جا کے کسی قبر پہ سجدہ کرو یہ شرک اس کا نام شرک نہیں ہے یہ تو شرک اکبر ہے اس میں تو کوئی شباہی نہیں اللہ کو حاجت روا سمجھنا اللہ کے سوا کسی کو مشکل غصہ سمجھنا رب کے سوا کسی کو دینے والا سمجھنا اللہ کے سوا کسی کو لینے والا سمجھنا اس کا نام شرک ہے اور قرآن ان اللہ لا کرو ان شروع کا بھی وہ یو پرو ماتون ادارے میں نے اپنی ذات پر یہ اہم کر رکھا ہے ہر گناگار کو معاف کر دوں گا مصرف کے صرف کو کبھی معاف ہے یہ کبھی معاف ہر گناگار ایک آدمی سادہ سبندہ سا تھا اس سے پوچھا اللہ کے رسول پاکی سارے گناہ معاف ہو جائیں آپ نے فرمایا سارے ہو جائیں کہا اگر چوری کسی نے کی ہو کر نہیں فرمایا یہ بھی معاف ہو جائے کہ اگر کسی سے برائی کا ارتکاب ہو گیا ہو اللہ کے رسول نے بنائے یہ بھی معاف ہو جائے گا یا رسول اللہ اتنے بڑے سنا وہ فرمایا بندے اگر بندے کا عیتا ہے تو ہی میں درست ہے اللہ نے اپنی ٹیبریائی کی قدم کھا کے کہا میرے ساتھ سرک نہیں کیا آسمان اور زمین جتنے گناہ لے کے آئے میں ایک نظر میں معاف کر دوں گا ایک نظر میرے ساتھ شریف کا نہیں لیکن جو میرے باپ سے ہی ٹھہراتا ہے اس کو کبھی معافی مل سکتی ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ دو اللہ مثالوں سے معافرا باپ ہر گنا بیٹے کا معاف کر دیتا ہے بڑے سے بڑا جرم کر لے باپ اس کو معاف لیکن اگر یہ کہے کہ میرے باپ کے نسخے میں خلل ہے یہ میرا باپ نہیں ہے تو پھر یا میری ولادت میں میرے باپ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے تو پھر باپ کہے گا کہ اس بیٹے کو دیکھنے سے مر جانا بہتر ہے اس باپ کو دیکھنے سے مر جانا یا اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں اس باپ کے متوے میں سے نہیں ہوں جس کا تو نام لیتی ہے بلکہ میرے باپ کے ساتھ تم نے کسی اور کو بھی شریک کیا ہوا ہے ماں جو محبت کا مرکز ہے بیٹے کے ہر گناہ کو معاف کر دے گی لیکن اپنی اسمت پر شراکت کی سہمت کو کبھی معاف کر سکتی قرآن اور قرآن نے یہ جی خود مثال دی یہ قرآن نے مثال دی قرآن نے اٹھار مارا کہا اگر تم اپنے باپ کے ساتھ کسی کو شریک دوارا نہیں کرتے تو خالق کائنات کے ساتھ شریک کیسے بنا لیتے ہو کوئی حلال زیادہ اپنے باپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا سکتا اور کوئی حلال زیادہ رب کے ساتھ بھی کسی کو شریک ٹھہرا سکتا اسی لیے رب نے کہا ہے کھانے پاڑی کہ, پا کہ بخار حالت کوئی مومن اس سے شادی کر سکتا کیونکہ اس نے دوسرے کو شریک کیا ہے اپنی عزت میں کون شادی کرے اللہ کہا نہ مواحد کرے نہ مومن کرے اس سے اگر شادی کرے گا تو کوئی جانی اور بدکار ہی کرے گا یا خوران اسدانیت قرآن سن لا اللہ دامن او مشرق بدکار سے شادی نہ مواحد کرے گا نہ حیرت مند کرے گا اللہ کون کرے گا فرمایا جو رب کے ساتھ شریک دہرانے والا ہے یا وہ کرے گا یا جو عورتوں کے ساتھ شریک بننے والا ہے وہ کرے گا جس کے خون میں خالص جس کی ربوں میں خون ہے وہ بدکار عورت سے شادی کر سکتا اور نہ ہی رب کی توہیر کا ماننے والا اس سے شادی شرک اور بدکاری دونوں برابر قرآن نے بتلا کہ <تصفح> اسی طرح جس طرح تم اپنے ماں باپ سے شرکت گوارہ نہیں کرتے کائنات کے خالق میں کیسے شرکت گوارہ کرتے شرک اس کا نام ہے کہ لمحے پر کے لیے آدمی کے دل میں خیال آئے کہ اللہ بھی یہ کر سکتا ہے کوئی اور بھی کر سکتا ہے بھی یہ تصور شرک ہے کیا تصور تصور یہ ہو ہوا کا نام و ایا کا اللہ ہی مدد کر سکتا ہے اور کوئی مدد کر سکتا اللہ ہی اللہ بھی نہیں اللہ ہی رب کے سوا کوئی اور مدد کر سکتا اور قرآن حای ہے آج ہم نے اللہ کی توفیق سے رات کو بیچ میں پارا پڑنا ہے ذرا بیسویں تارے کا آغاز سنو رب کیا کہتا ہے اللہ اکبر ہم نے رب کی تو کو تب چھوڑا پہلے قرآن رب کے قرآن کو چھوڑا قرآن اللہ کیا کہتا ہے بیسویں تارے کا آغاز ہے رب کہتا ہے امن خلق السماوات ما کے وب من کلنسمائے ماء وام بس مو ہی ہزار کا زیادہ بہ اور کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا جس نے زمین کو پیدا کیا کون ہے کون قرآن پوچھتا ہے قرآن پوچھتا ہے ام من حلقات وہ اندر من السماء ما زمین بنائی اور اس کو بنجر نہیں چھوڑا پھر کون ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کر کے زمین میں باغات بنائے کون ہے کون ہائے ہائے, ہائے قرآن پوچھتا ہے اباہ ملا کوئی رب کے سوا بھی ایسا کام کر سکتا ہے تم بیج اٹھاتے ہو اس کو مٹی کے اندر چھبا دیتے ہو مٹی میں ملا دیتے ہو قرآن کہتا ہے کون ہے من لس اللہ جو مٹے ہوئے بیج کو برد کی صورت میں نمودہ چھوا دیتا ہے کون ہے کائنات پیاسی کم ہے وی رنگ دریا خوش نہ خالی من نمائے ما کون ہے جو برکہ برسات ساری کائنات کو زندگی بخش دیتا ہے کون ہے قرآن سر کا امن جال کرارا و جال خدا لا انہارا کون ہے جس نے زمین کو ایک جگہ ٹہرا کہ اپنی جگہ سے کھسکتی لمحے وغیرہ زلزلہ آتا ہے گھروں کو چھوڑ کے باہر بھاگ جاتے ہو کون ہے جس نے زمین کی ڈال رکھے بجال اخلا رہا انہارا کون ہے جس نے زمین کے سینے کو چیر کے اس میں دریا بہا رکھے پرن بجا لاور رواسی بس آپ پہ لحاظ تھا اور کون ہے کہ سمندروں کے ایک پانی کے درمیان دیواریں کھڑی کر رکھی ایک طرف کا پانی کھارا ایک طرف کا پانی میٹھا کون ہے ہائے اللہ ساری باتیں سمجھا کے رکھ پھر کیا کہتا ہے کہتا ہے یہ سارے کام تو رب کرے اور جب تم کو مصیبت پہنچ جائے پھر کسی اور کے بعد کہتے ہیں اضافہ وہ یقین اس مخولا اور وہ کون ہے جو بے قراروں کو قرار بہتتا ہے وہ کون ہے جو پریات کرنے والوں کی پریاپ کو پہنچتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلن نے کپڑا آج ہی کے دن تھے اٹھارواں ہوگا میدان بدر گرمیوں کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ریت دانے ارب تباہ ہوا اس قدر تباہ ہوا اس قدر تباہ ہوا کہ حدیث میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میدانِ بدر میں پہنچے بدر کی بستی کا ایک بچہ جلدی سے گھر سے باہر نکلا ماں کی آنکھ بچا کے فرمایا اتنی گرمی تھی کہ ابھی ریت پر اس کے پاؤں نہیں پڑے کہ پاؤں میں آگ میں گئے چھالے پڑ گئے اتنی تیز ہو اتنی سخت تمش مومنوں نے بھی روزہ رکھا ہوا مومنوں کے سردار نے بھی روزہ رکھا ہوا سامنے دشمن کھڑا ہے نبی کے ساتھ تین سو تیرہ چھوٹے چھوٹے بچے کمزور دے بخار کے مارے ہوئے جوان مدینہ تنجمہ میں نبی پاک کی آمد سے پہلے بخار کی آباد تھی ہر سال وبا ہوتی سرد بخار ہوتا سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر جاتے نبی نے جب یشرت کو اپنا مستن بنایا تو عرش اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلائی کہا اللہ تیرا آخری نبی اس بستی میں آیا ہے اس بستی کو وبا سے پاک کر دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ہر بستی میں وبا آئے گی مزید میں قیامت تک وبا نہیں آئے گی تو وباؤں کے مارے ہوئے لوگ ہجرتوں کے سفارے چھوٹے چھوٹے بچے اور اتنی بہتر ومانی کا عالم کہ آپ حیران رہ جائیں تین سو تیرہ کے پاس صرف تین سو ابھی تین سو تیرہ مظاہروں کے پاس سواریاں کتنی صرف تین غربت کا عالم فقیری کا عالم سامنے دشمن خراب ایک ہزار کا لشکر چڑھا صرف پیس چہرے لڑنے کے لیے پوری طرح ہمادہ سو گھوڑوں کا سوا بستا نو لشکر الگ نبی کبھی اپنے ساتھیوں کو دیکھیں کبھی دشمن کو دیکھیں اور پھر کیا کہا یجیب نیچے ہوئی زمین اوپر کیامان نبی اپنے خیمے سے باہر نکلے نبی کا یار غار نبی کے ساتھ چھائے کی طرح چمٹنے والا لمحے بھر کے لیے نبی سے جدانا ہونے والا سدیپ بھی پیچھے نکلا آقا کہاں جاتے ہو آقا نے نگاہیں اٹھائی صدیق نے دیکھا کہ نبی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں حضرت ابو بکر سے برداشت نہ ہوا آگے کے کہنے لگے میرے آقا کیوں روتے ہو فرمایا ابو بکر آج محمد جتنا بے چین ہے زندگی میں کبھی اتنا بے چین نہیں ہوا آقا کیا بات ہے فرمایا ابو بکر میری کل کائنات یہی تین سو تیرہ تھے میں ان کو لے کے آ گیا پوری کائنات میں محمد کے ماننے والوں میں ان کے سوا کوئی بدلا نہیں ہے یہ میری کل ہے اور اس کے مقابل کو سر اپنی پوری کت لے کے آیا میں بے سر و سامانی کے ساتھ آیا ہوں کبھی ان کی قوت کو دیکھتا ہوں کبھی اپنے ساتھیوں کی کمزوری کو دیکھتا ہوں ابو بکر کرتے ہیں اللہ کے رسول پھر کیا ہوگا ہائے ہائے اور تو کا درخت سیکھ لو کن کے پاس مانگنے کے لیے جاتے ہو آکاش کائن آپ نے کہا ابو بکر پھر رب کے دروازے کو دستک ہوگی اپنے ماتھے کو ننگی زمین پہ رکھا تکتی ہوئی ریت پہ رکھا ابو بکر کہتے ہیں میں نے کبھی نبی کو اس طرح بل ملا کے روتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح میدان بدر میں روتے ہوئے دیکھا ہے نبی کی کسکیاں نبی کی آہیں نبی کی کراہیں نبی کے رونے کی آواز سے میدان گھوم چاہ ابو بکر کہتے ہیں میں نے زمین پہ نظر ڈالی ساری ریت نبی کے آتوں سے تر بتر ہو گئی بھیگ گئی جلدی سے آگے بڑھے حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا حضور چلوے میں گرے ہوئے ہیں کہا آقا سر کو اٹھا لیجئے جس کو آپ نے پکارا ہے وہ آپ کی پکار کو کبھی رد نہیں کرے گا نبی نے چہرہ اٹھایا حدیث کے الفاظ ہے آنسو سے ریت بھیگی ہوئی اور بھیگی ہوئی ریت کون کے شہنشاہ کے چہرے پہ منی ہوئی چہرہ ریس سے علوم تھا نبی نے سر کو اٹھایا دو نظر آسمان کی طرف اٹھ گئی سدیق کے کندھے پہ ہاتھ رکھا پرواز صدیق ہاں با جبریل آخری انہوں نے پھنسے اور اس سبھی بکر جاؤ اپنے ساتھیوں کو خوشخبری دے دو کہ محمد کی پکار کو رب نے سن لیا ہے اور محمد کی مدد کے لیے اللہ نے جبرین کی قیادت میں فرشتوں کا لشکر بھیج دیا ہے امن یسیب المستر ہو ازادہ ہو کون ہے اور ہی کا مارا سمجھو یہ نہیں کہ اوروں سے کبھی اس کے گھر سے کبھی اس کے گھر سے کبھی اس کے در سے کبھی اس کے در سے وہ مومن وہ ہے جو رب کے دوارے کو کبھی چھوڑنا گوارا بڑوں بڑوں پر مسیحتیں آئی قدموں میں گجمزا ہٹائی لوگوں نے بہکانا چاہا کہا یہاں سے کیا ملے گا چلو کسی اور خان پہ چلے چلے انہوں نے کیا تھا رب کے دوبارے پہ مر جانا گوارا کسی غیر کے دروازے سے خیر لینی گوارا تو دو ہی رکھ کر تو سر اس کے آگے جکاؤ اور جھولی پھیلاؤ تو اس کے آگے ہاتھ اٹھاؤ دوستی آگے گردن جکاؤ دوست بھی آگے اور کسی کو اپنا لال سمجھو جو والے کو راج استم جوارسٹ والے کو خال سمجھو جو فارس والے کو نبول نقصان دینے والا سمجھو فارسٹ والے کو عزتوں پہ سربراہ کرنے والا سمجھو فورس والے کو دلتوں سے بچانے والا سمجھو فارس والے کو کہ ہر والے کے سوا ساری دنیا مل کے کچھ کر سکتی توحیب استعمال کس طرح تحریر کس طرح اقبال لکھا ہے کہ خدا خود کہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے توحید اس کا نام ہے کہ اللہ خود کہے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا اس کے لیے قربانی دی لوگوں کا مثلاس ملتے ہیں وہ ابھی ہے کسی کو نہیں مانتا کہہ دو اگر خدا منوانا ہے تو ایشوارے کے سوا کسی کو ماننے کے لیے تیار کیا منوانا چاہتے ہو بندوں کو کہتے ہو خدا بنا لیں یہ کوئی مومن کر سکتا مومن نہیں کر سکتا کسی اور سے سوال کر. یاد رکھو اگر چاہو کہ تمہاری عبادتیں رنگ دہائے تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے دو چیزیں ایک کا بیان اور ہوا ایک کا بیان اگلے خطے میں ہوگا ان شاء اللہ اور وہ پہلی چیز کیا ہے کہ رب کی توہین میں خلل آنے کیونکہ رب نے قرآن میں کہا ارائے کلزی یو قدم و تھی فضال کلزی یدو تھیں ولا یز ولا تو قوائل مسلم <لِلْمُسَلِّن> نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے قرآن کہتا ہے قرآن تیس میں فارغ فوائد المسلیم تیس میں فارغ ابھی ہے کہ نہیں تیس میں پارو قولیم نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا ہے اللہ کیسے نماز بھی پڑھے اور جہنم بھی فرمایا میرے سامنے بھی جھکتے اور میرے غیر کے سامنے بھی جھکتے ان کی نمازوں کا کوئی فائدہ آٹھ بارہ پارہ اللہ ہے ملنا سراب منل ہر سے بلّہ نہ وہ لوگ جو بکات نکالتے ہیں مویشیوں کی پیسے بھی اللہ کے لیے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں تھوڑا سا کسی اور کے لیے بھی یہ سارا تیس دن اللہ کے لیے اور گیارہویں کا دن غیر اللہ کے لیے ایک دن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قرآن ماک اللہ فلاح یق وما ماکانشورہ کا فلا فلاح إِلَ یقین اللہ فلاح غیر اللہ کے نام کا دیا ہوا وہ بھی رب کو نہیں پہنچتا اللہ کے نام کا کبھی ہوا وہ بھی رب کو نہیں پہنچتا قرآن درکار بھی گئی پھر کیا کہا اب تم شکایت الحاظ سے بہ بارسل مت کے بل حرام کمن آمنا بل اور کعبے کی تباہ بھی کرو کعبے کی چوکھٹ کو بھی چومو کعبے کو آواز بھی کرو حاجیوں کی خدمت بھی کرو انجمنیں بھی بنا لو خدمتیں ہو چاچی صاف کرو لیکن کسی اور کے ساتھ رب کو شریک بھی ٹھہراؤ پمایا ماوا ہوں جہنم حج بھی جہنم سے بچا سکتا ہوں حج بھی نہیں کابے کی تعمیر بھی نہیں مسجدوں کا بنانا بھی جب کاوے کا بنانا فائدے مند نہیں تو مسجد کا بنانا کیا فائدے مند مسجدیں تو کابے کی بھیجیاں قرآن, قرآن کہتا ہے قرآن کہ کعوے کا بنانا بھی کوئی فائدے مند ہے فائدے مند کیا ہے فائدے مند اس گریب کا ایمان ہے جس نے اپنے آپ کو مکے کے گلیوں کے اندر پتھروں کے اوپر گسکوانا گوارا کر لیا لیکن اللہ ہوا ہاتھ کا نعرہ چھوڑنا گوارا اس کا ایمان ایک طرف کعبے کو بنانے والے ایک طرف حاجیوں کی خدمت کرنے والے ایک طرف حاجیوں کو ستو بلانے والے ایک طرف بیواؤں کو کپڑے بنا کے دینے والے ایک طرف یتیموں کی پرورش کرنے والے ابو اجال کا نام سنا ہے کہ نہیں کون ہے جتنے نام نہیں اس کے بارے میں مور نے لکھا ہے ہر سال دو ہزار بیواؤں کو کپڑے بنا کے دیتا تھا کتنے کو دو ہزار کو اور ہزاروں کی تعداد میں حاجیوں کو ستو پلانا اس کے ذمہ تھا بران کیا کہتا ہے کہا اور لوگ تو جہنم میں ہوں گے یہ جہنم کی ط میں ہوگا اور جہنم کی طے اللہ کے ندی کتنی کہہ رہی ہے فرمایا ستر سال کا سفر کرتا رہے تو جہنم کی طے تکلیف ہو سکتا ایک طرف ابو جا ہے حاجیوں کو پانی پلانے والا تھٹو پلانے والا دیواؤں کو کپڑے پہنا والا بیس اللہ کی تعمیر کرنے والا ہر سال حج کرنے والا ہر سال حج کرنے والا حج, کرنے والا، حج کروانے والا اور ایک طرف اللہ ہے مکے کے گھروں میں برتن بانجنے والی مکے کے گھروں میں برتن بانجنے والی اللہ تیری تدرت پہ قربان اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تیری میں خیرات کرے یہ کروڑ پتی یہ لاکھوں کو پہنانے والا پلانے والا قرآن نبی کا پربان فرمایا ابو جان بوزس کی تہ ہے اور سمیا ابھی زندہ ہے سمیہ ابھی زندہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ سمیا تو اس کے بیٹے اور اس کے خامن کے سامنے نندا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کے مکہ کے صحرا میں پھینکا گیا ہے اور اوپر سے کوڑے برسائے جا رہے ہیں اور کہتے کیا ہے رب کو بھی مانو ہمارے کو بھی مانو اور وہ کیا کہتی ہے کل ہو اللہ ہو ماننا عرش والے کو ہے عرش والے کے ساتھ کسی دوسرے کو ماننا جا سکتا آئے محمد الرسود اللہ ایک طرف کامے کی خدمت کمار اور ایک طرف غریب عورت اس کو کہا جہنم تیری منتظر اور اس کو دنیا چھوڑنے سے پہلے کہا سبرم نیا پھر من کرنا سمجھیا گھبرانے ڈالا نا تک کہ اپنی آنکھوں سے جنت میں تیرے محلات کو دیکھ رہا ہے خود محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ جنت کو انل ہا اللہ وحم جس کی کہی ہوئی اس کی کہی ہوئی کی کہی نہیں خدا کی کہی وہ <تصفح> کہہ رہا ہے سمیا تو وہ خوش نصیب ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جبریل تیرے لیے جنت کی بشارت شہادت لے کے ہے رہا نہ سب رنگال مو میجن لوگوں نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں روزوں کی کوئی حیثیت نہیں راستوں پہ قیام کی کوئی اہمیت نہیں آج کی کوئی قدر و قیمت نہیں سب کا تو خیرات کی کوئی اہمیت نہیں جب تک کہ عقیدہ ہے تو عید درست نہیں ہے اور اگر توحید کا عقیدہ درست ہے پھر آمد. ساتھ کسی اور کو محمد کے سوا امام آمد. آمد. آمد. نہیں مانا ہے صلی اللہ یہ دوسری بات پھر عبادت کی ہے پھر نبی نے کیا کہا فرمایا روزہ رکھے ہوئے مر گیا قبر میں رکھا گیا حساب کتاب والے پرشتے آئے اس والے نے کہا پڑے چلو جانتے نہیں ہو اس کا نام میں نے شہیدوں کی سب میں لکھا ہوا ہے شہیدوں کی طرف اس طرح روزہ رکھو پھر قرآن رات کا سنو گناہ ہیں چھوٹے موٹے ان گناہوں کی وجہ سے آزاد آنے لگا قرآن آگے کھڑا ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اس طرح بندے کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے جس طرح چین کے آگے مرغی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے عذاب آتا ہے قرآن آگے کھاتا ہے ہر سا میں نے اس کو اپنی پناہ میں لیا ہوا ہے اور میرے اتارنے والے کا وعدہ ہے جس کو میرے قرآن نے پناہ دی دنیا کا کوئی شخص وہ عظاب میں مبتلا ہو سکتا اللہ ہم کو اپنی توحید کے غیر متسلسل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید عیا کا و دے دو عبادت بھی صرف تیری مدد بھی صرف تجھتے نہ مدد تیرے علاوہ کسی اور سے نہ عبادت تیرے علاوہ کسی اور کی اس کا نام صحیح ہے واخر ادا وانا